تو موسا پر آمان نہ لائے مگر اس کی قوم کی اولاد سے کچھ لوگ فرون اور اس کے درباریوں سے ڈرتے ہوئے کہ کہیں انہین ہوٹنی پر مجبور نہ کر دیں اور بے شک فرعونز میں پر سر اٹینی والا تھا اور بے شک وہ حد سے گزر گیا